تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق غات بهجا ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل ہم فی شکم منہا بلہم منہا امون اللہ سبحانه ہوا کی توحید ربوبیت اور اسماؤ صفات اسے دور جاہلیت کے مشرق مانا کرتے تھے یقین رکھتے تھے کہ اللہ احکم الحاکمین کے سوا اور کوئی آسمان سے بارش برسانے والا نہیں زمین سے کھیت کھلیان پیدا کرنے والا نہیں بلکہ آسمانوں زمین کا خالق و مالک پہاڑ بنانے والا درخت اگانے والا دریا بہانے والا اللہ سبحانہ نہ ہوا کے سوا اور کوئی نہیں ہاں وہ اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے وہ اس نوعیت اور اس قسم کا ہوتا وہ یہ اعتقاد رکھا کرتے تھے دور جاہریت کے مشرق لوگ کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا ہی یہ سارا کچھ کرنے والا ہے لیکن اللہ نے اپنے کچھ لوگ نائب بنائے ہوئے ہیں جن کی بنا پر یہ نظام ہستی چلتا ہے بنیادی طور پر کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے کچھ نیک لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سارے کام کرنے میں تھوڑی بہت شراکت رکھتے ہیں یہ ایک ذہن پایا جاتا تھا دوسرا ذہن یہ پایا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے کچھ نیک لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی بات ضرور مانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جیسے سفارش کریں اللہ تعالیٰ ان کی بات تسلیم کر لیتا ہے مان لیتا ہے ان دو بنیادی وجوہات کی بنا پر وہ اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کو شریک ٹھہراتے حج کرتے تلبیہ پڑھتے کہتے لبیک اللہ لبیک لا شریک اللہ لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں اللہ شریکن تم لیک ہوا مامالک ہاں چند وہ لوگ شریک ہیں تیرے کہ ان شریکوں کا بھی تو مالک ہے اور وہ شریک جس جس کام کے مالک ہیں اس کام کا بھی حقیقی مالک تو ہی ہے یعنی اللہ تعالی کے ساتھ شریک بھی بناتے اور شریک بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھتے کہ اس شریک کی شراکت اللہ تعالی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں اس شریخ کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جتنے بڑے بڑے کام ہیں اللہ کے سوا اور کسی نے نہیں کیے ہاں جو بارشیں برستی ہیں ان کے بارے میں وہ ایک ایکت رکھتے کہ یہ ستاروں کی گردش ہے اس کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور ستاروں کی گردش کی وجہ سے چونکہ وہ بارشوں کے نازل ہونے کا اعتقاد رکھتے تو وہ ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ستاروں کو خوش کرنے کے لیے ستاروں کو راضی کرنے کے لیے وہ ان کے نام کی نظریں نیازے بھی دیا کرتے تھے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے بارش ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لانے والے اور ستاروں کا کفر کرنے والے بن گئے اور کچھ لوگ ستاروں پر ایمان لانے والے اور میرا کفر کرنے والے بن گئے اما من کالا مترنا بھی نو ان کدا و جس آدمی نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش ملی ہے تو اس نے اللہ تعالی کے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لے آیا اور جس نے یہ کہا مترنبی فد اللہ و رحمتی ہی ہمیں اللہ تعالی کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے بارش ملی ہے تو یہ آدمی اللہ پر ایمان لے آیا ہے واقعہ بال کوکب اور اس نے ستارے کا انکار کیا ہے یعنی وہ لوگ یہ نظریہ رکھتے یہ عقیدہ رکھتے کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں حالات بدلتے ہیں جس طرح آج کئی ویوپوف لوگ وہ ستاروں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں نام اسلام کا لیتے ہیں سمجھتے کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن ان کا وطیرا ان کا شیوا ان کا طریقہ کار وہی دورے جاہریت کے مشرے کو والا ستاروں کی گردش یہ بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں اخبارات کے اندر آتے ہیں کہ جی ستاروں کی گردش کے ماہر عامل سنیاسی بابا وہ کیا ہے جی یہ تمہارا فلانا برج ہے فلانا برج ہے مختلف ستاروں کے نام اور اس کو آپس میں کیسے ملانا ہے کیسے جوڑنا ہے کیسے توڑنا ہے یہ سارا کام ہم کرتے ہیں اور لوگ ان سے کرواتے ہیں اپنی قسمت کا حال وہ سنڈے میگزینز ان کے اوپر آتا ہے جی آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا کیسے رہے گا یہ لوگ ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یہ ہمارے ستاروں کی گردش کی وجہ سے ہوتی ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا اللہ رب العزت کا کفر کرتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا اراف او نن جو بندہ کسی اراف کے پاس گیا اراف اس آدمی کو کہتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا آپ کا مستقبل کیسا بنے گا یا گم شدہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ تمہاری جو کوئی چیز گم ہوئی ہے لوگ جاتے ہیں یہ حساب کروا کے آتے ہیں کہ یہ کدھر گئی یہ چیز تو گم شدہ چیز کے بارے میں جو لوگ بتاتے ہیں، یہ سارے اراف ایسے ہی کاہن نجومی قسم کے لوگ پامسٹ فرمایا جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے فسدا کا ہوں اور ان کی باتوں کو سچا سمجھتا ہے ان کی تصدیق کرتا ہے فقد کا خارا بیما محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نادم شدہ شریعت کا انکار کر یہ کفریہ کام ہے کہ نجومی کو جا کے ہاتھ دکھانا اور اسے پوچھنا میرے ستارے کیا کہتے ہیں میری قسمت کا کیا حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے ان کی بات پر یقین رکھتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت اور دین کا انکار کر بیٹھتا ہے ستاروں پر اسی طرح انہوں نے بدھ رکھے ہوئے تھے ان کی وہ پوجا پاٹھ پرست کرتے تھے وہ مورتیاں انسانوں کی تھی یا فرضی مورتیاں تھیں دو طرح کی مورتیاں اور بدھ تھے کچھ تو نیک لوگوں کی تصویریں تھیں ابراہیم اسماعیل علیہ وسلاۃ وسلام کے بھی بت انہوں نے بنا کے کاعبات اللہ میں رکھے ہوئے تھے ان کی وہ پوجا پرستش کرتے تھے اور کچھ بت تھے خیالی محض خیالی بت انہوں نے بنائے ہوئے اور ان کے بارے میں ان کا ایک اعتقاد اور ایک نظریہ تھا آج بھی لوگ پتھروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں پتھروں کو نفع نقصان کا مالک آج بھی سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان کہلوانے والے دین کا اسلام کا دعوی کرنے والے آپ چلے جائیں یہ ملتان کے قلعے کی طرف وہ کئی بندے بیٹھے ہوئے آپ کو ملیں گے انگوٹھیاں لے کر نگینے لے کر اچھا جی یہ نگینہ یہ پتھر اس کا جی یہ خاص ہے یہ پتھر جو پہن لیتا ہے بندہ اس کو کاروبار میں بڑا نفع ہوتا ہے یہ پتھر بڑا گرم ہے اس کی تاثیر بڑی ٹھنڈی ہے یہ ف... یعنی پتھروں کے پڑے اعتماد پتھروں پر یقین یہ فلانا پتھر ہے یہ بڑا قیمتی پتھر ہے اس کے فلا فلا, فلا فضائد ہے انہوں نے بت بنا کے اپنے سامنے کھڑے کیے ان کے کی آگے رکو سجدہ کرنا شروع کیا ان کے کی آگے نظر اندھی دیں اور آج کا نام نہاد مسلمان وہ کیا کرتا ہے کہ وہی پتھر اپنے گلے میں رٹکا لیتا ہے انگوٹھی میں ڈال کے پہن لیتا ہے یا کسی اور طریقے سے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اعتقاد کیا رکھتا ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے اس نگینے کی وجہ سے میری زندگی میں مجھے یہ فائدہ ملے گا یہ نقصان ملے گا پتھروں کے پجاری مسلمان آج بھی ہیں این وہی طریقہ کار وہی احتقادات وہی نظریات جو جاہلیت کے مشربوں کے تھے بالکل اسی طرح آج لوگوں کے اندر شلاحیت کرتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ بھانا ہوا تعالی نے اس عبادت کا جو وہ غیروں کی کرتے تھے اس کا رد کیا اپنی ربوبیت اور اپنے اسبا و صفات کا حوالہ دے کر وہ دلائل دے دے گا کہ جب تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور آسمان سے بارش نازر کرنے والا بھی اللہ ہے زمین سے کھیت کھڑے عام پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہے تو جب یہ سارا کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے تو پھر دعا اسی سے کیوں نہیں مانگتے سجدہ اسی کے آگے کیوں نہیں کرتے اللہ معبود برحق بھی وہی ذات ہے جو یہ سارا کچھ پیدا کرنے والی اور ان ساری چیزوں پر قادر آج بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں کہ بارشیں اللہ دیتا ہے زمین کو اللہ نے بنایا ہے آسمان اللہ نے پیدا کیے ہیں کھیت کھلیان فصلیں اللہ نے اگائی ہیں لیکن جب کوئی ایسا جوڑا جو بے اولاد ہو اولاد نہ ہو رہی ہو اولاد لینے کے لیے وہ پتھر چاٹنے مختلف قبروں پر جاتے ہیں قبروں پر مردوں کے پاس جب یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے تو ڈائریکٹ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اپنی یاد کے لیے مساجد کو ایک مرکز بنایا ہے کہ مسجد میں آؤ اللہ کی عبادت کرو اس کے آگے رکو کرو اس کے آگے سجدہ کرو سجدے میں اپنے مالک سے اپنے خالق سے دعائیں مانگو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں زمین کا خالد آسمان کا موجد آسمان سے بارش برسانے والا اور پھر اس کے بارش کے نتیجے میں فصلوں کو اگانے والا اللہ تعالی ہے ماں کا نا کمن تم بھی تو تم درخت اگانے کی طاقت نہیں رکھتے الاحم اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے وہ جن سے تم جا کے دعائیں کرتے ہو وہ جن کے پاس جا کے تم جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو نظریں نیازے جن کے نام کی دیتے ہو کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو آسمان سے بارش برسا سکے یا زمین بنا سکے یا آسمان پیدا کر سکے یا زمین سے کھیت کھلیان اور فصلیں اگا سکے کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے ایسا بل ہوں قوم یاد لیکن حقیقت یہ ہے یہ خواہ مخواہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے ساتھ لوگوں کو برابر شریک بناتے ہیں امن جال اروا قَرَارًا ولا خِلَالَهَا الا کیا وہ ذات جس نے زمین کو جائے قرار بنایا ہے وہ جالا خلال اور زمین میں اللہ نے دریا بہائے ہیں وار واسیا اور زمین میں اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور اللہ نے دو سمندروں کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے کیا <س yine> <kling> <kling> <kling> <kling> وہ محبودان باطلا جن کو اللہ کے ساتھ ساتھ تم پکارتے ہو جن کے نام کی نظریں لیازیں دیتے ہو جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہو جن کی قبروں اور درگاہوں پہ جا جا کے ماتھے دیکھتے ہو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہو بل اکثر علام لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے پھر فرمایا ام جی بول مسترہ ارادہ آفسو آلو کم خلاف ال کون ہے جو بے قرار آدمی کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مصیبت کو پریشانی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو اللہ زمین میں آباد کرتا ہے الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو تمہاری دعا کو سننے والا ہو پریشانی کو ٹالنے والا اور ختم کرنے والا ہو ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو پیدا کرنے والا ہو ما کلیلات تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو ان میں کمفی ظلمات رحمتی ہی اللہ خشکی اور تری میں تمہیں راہ دکھاتا ہے تمہارے راستے متعین کرتا ہے اور اپنی رحمت کی بارش نازر ہونے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے اور اللہ اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے جن جن لوگوں کو یہ اللہ کے ساتھ برابر سمجھتے برابر قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑا بلند ہے ام یبد الخل ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرزُقُكُم مِّن وَالْأَرْضُ <عَلّٰ> ہے اللہ کے سوا جو مخلوق کو پیدا کرے پھر اس کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے اسے زندگی بخشے اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق عطا کرے الا اللہ <عَلّٰ> کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا ہو برہا نہ تم ان کم تم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ واضح طور پر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا جب یہ سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور اس کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا تو پھر اللہ تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا دوسروں کی عبادت کرنا دوسروں کے نام کی نظر نیازیں دینا دوسروں کے نام کے چڑھاوے چڑھانا یہ بھلا کیوں کر جائز اور درست ہو سکتا ہے یہ ان مشرقوں کی حالت تھی کہ وہ یہ سارا کچھ مانتے تھے کہ یہ کرنے والا اللہ ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ بڑے امن اور سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے تو پھر بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے اور انہیں نظریں نیازے دیتے انہی کے نام کے جانور وہ لوگ ذبح کرتے وہ مختلف قسم کے جانور اونٹ گائے بکریاں وہ اپنے ان بتوں کے نام کے آزاد کرتے تھے آج کل تو کافی حد تک یہ رواج کم ہو گیا ہے مگر نہ ہم نے چھوٹے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ایسے جانور جو مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے آزاد کیے ہوتے تھے گائے اس کے گلے میں وہ رنگ برنگے کپڑے ڈالے ہوتے اور وہ آزاد پھر رہی ہوتی کہہ دی یہ فلاں دربار کے نام کی آزاد کردہ ہے وہ جہاں مرضی گھومے پھرے کھائے چرے کوئی اس کو روکتا نہیں یعنی دورے جاہلیت کے مشرق بھی ایسے کرتے تھے اللہ نے کہا ما جا اللہ من وحیرتن ولا صاحبتن ولا وسیرت ولا والا یہ جو اونٹ بکریاں اور گائے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے نام کی یہ آزاد کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے تقن یہ مشروع نہیں قرار دیے اور جب یہ لوگ پھر تنگیوں اور پریشانیوں میں پکڑے جاتے تو پھر یہ سارے بت بھول جاتے ہی نہیں لات بنا تو زاحب النائلہ جیسے بڑے بڑے بت جو ان کے بڑے کرنی بھرنی والے تھے وہ سارے بھول جاتے پھر اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتے تھے اللہ تعالی نے قران مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں هو الذی یسیرکم فیل بر وبحر اللہ وہ ذات ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں چلاتا ہے حتا اذا تم تم فل فلکی وجرین بهم برئں طیبۃن وہ فارغ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور بڑی عمدہ اچھی ہوائیں کشتیوں کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں جا اتحاری آصف جا اوجمن کلی مکان تو اچانک تیز و تند ہوائیں آتی ہیں اور ہر طرف سے موجے سمندر کی اٹھتی ہیں وہ رن ہُن ابھی تبھی اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ مارے جائیں گے اب یہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے خالص کر لیتے اکیلے اللہ کو پکارتے اور کہتے اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے یعنی جب مصیبت میں پھنستے پریشانی ان کو آتی ہر طرف سے انہیں موت نظر آنے لگتی تو پھر یہ کسی دوسرے تیسرے کو نہیں پکارتے تھے اکیلے اللہ سبحانہ خانہ ہوا سے دعا کرتے کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے اللہ فرماتے ہیں فلمان جا تو جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے ادا ہم في نہ بغير الحق پر تو پھر یہ زمین میں بغیر حق کے بغاوت کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ ہوا کا وہ توحید والا نعرہ وہ توحید اکیلے اللہ کو پکارنا جس کو انہوں نے اپنایا تھا تنگیوں اور مصیبتوں میں اسے بھول جاتے ہیں لیکن آج کل صورتحال اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے پہلے تو وہ لوگ جب مصیبت اور پریشانی میں پھنستے اللہ کے سوا اور کسی سے دعا نہیں کرتے اکیلے اللہ وحدہ اللہ کو پکارتے لیکن اب کیا ہے اب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اسلام کا دعوی اسلام والا کرتے ہیں اور خوشحالی تو خوشحالی ہے میلے ٹھیلے کرتے ہیں بڑے غیروں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں نیاد حسین لوگ دیتے ہیں مختلف پیروں اور بزرگوں کے نام اور قبروں اور درباروں کے نام کے چڑھاوے ہوتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر یہ اللہ کو سر بھول جاتے ہیں پھر بھی انہی کو پکارتے انہی کے آگے چڑھاوے چڑھاتے انہی کے آگے نظرانے اور نظرے اور نیادیں پیش کرتے تو جہریت کا مشرق جب کسی پریشانی میں پھنستا تھا تو اللہ کے سوا باقی سب کو چھوڑ دیتا صرف اللہ تعالیٰ سے راست نہ جوڑتا اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتا اللہ کے سوا اور کسی سے دعا نہ مانگتا لیکن آج لوگوں میں جہالت اتنی اتر آئی ہے اتنی اتر آئی ہے کہ اب اگر لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ باقی سب کو چھوڑ کے اکیلے اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑیں اللہ کے آگے رکوع سجود کریں نمازوں کی پابندی کریں اللہ تعالی سے دعائیں مانگے وہ اللہ سے دعائیں مانگنے کی بجائے بھاگے جاتے ہیں مسجد میں نہیں آتے دربار پہ پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے کوئی چادر چڑھاتا ہے کوئی پھول چڑھاتا ہے کوئی دیکھ پکاتا ہے کوئی پیر صاحب کے نام کا بکرا زبا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کے نام کی نظریں دوسروں کے نام کی نیازیں ان کے نام کے چڑھاوے جبکہ مشرقین مکہ کیا کرتے تھے جب پریشانی آتی تو پھر سارے محبو دانے انہیں بھول جاتے اکیلے اللہ کو پکارتے ڈائریکٹ اللہ صاحب سے تعلق جوڑتے ڈائریکٹ ڈائلنگ شروع ہو جاتی اور یہاں کیا ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو ہمارے مسلمان اسلام کا نام لینے والے پڑھنے والے ان میں جاہلیت جہالت اتنی زیادہ کہ وہ پھر اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں کبھی کسی, کبھی کسی دربار پہ کبھی کسی دربار پہ کبھی کسی دربار پہ یہ جہالت کی انتہا ہے بورے جاہلیت سے بھی بڑی جہالت اللہ سکھانا ہوا تعلی فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ وہ لوگ جب ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اور یہ لوگ پہلے اللہ کے سوا دیگر لوگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں لیکن جب اللہ سبحانہ و تھا کو پکارتے ہیں وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا يَدْعُونَ مِن <قبل> تو پریشانی اور مصیبت میں وہ لوگ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پہلے پکارا کرتے تھے وہ سارے انہیں بھول جاتے مگر آج ہمارے کلمہ پڑھنے والے جب ان کو مصیبت آتی ہے تو پھر ان کو وہ سارے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑا ستم اور بہت بڑا ظلم ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں لائس امول انسان انسان کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ انسان خیر کی دعائیں کرتا کرتا اگتا نہیں ہے لیکن اگر اسے کوئی برائی پہنچ جائے تو پھر یہ بڑا ناشکرا بڑا مایوس ہو جاتا ہے وہ لا ادک نہ اور اگر تنگی کے بعد ہم اسے فراخی دے دیں آسانی خوشحالی دے دیں تو کہتا ہے علی یہی میرے لیے ہے وہاں اور کہتا ہے مجھے امید ہی نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی قیامت کو اکثر بھول جاتا ہے اور اگر میں اپنے رب کے پاس قیامت کے دن چلا گیا تو اللہ کے پاس بھی جا کر مجھے اچھائی ہی ملے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم کافروں کو ان کے اعمال کے بارے میں ضرور خبر دیں گے اور ان کو سخت عذاب ضرور چکھائیں گے وحدا عَلَى الْإِنسَانِ رہا جانی بھی اور جب ہم انسان پر انعامات کرتے ہیں تو یہ اعراض کرتا ہے پہلو کہی کرتا ہے وحیدا اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر یہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ بہانا ہوا تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو ہم مشرک کہتے ہیں دور جاہلیت کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تنگیوں مصیبتوں اور پریشانیوں میں صرف اور صرف اللہ تعالی کو پکارتے یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے ماں نہ ابودہ کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں جس طرح آج کل کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں وہ کہا کرتے تھے ماں نہ اللہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں لیکن یہ دعوی کرنے والے یہ باتیں کہنے والے جب سمندر میں ان کی کشتی بھنور میں پھنستی تو پھر یہ وسیلے اور واسطے انہیں سارے بھون جاتے اور اکیلے اللہ واحد شریف کو پکارتے اور کہتے کہ اگر نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائے تو اللہ سبحانہ بہنا ہوا تعالی کی توحید اللہ کی الوحیت اللہ کی وحدانیت اللہ کی عبادت اللہ کی پکار اکیلے اللہ سے دعا مانگنا یہ خوشیوں میں طبیوں میں غمیوں میں آسانیوں میں پریشانیوں میں ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ سبحانہ بہنا ہوا تعالی نے اعلان کیا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں اور میں اس کے بہت زیادہ قریب ہوں لہذا وہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی اور وسیلے واسطے کو تلاش نہ کرے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے دعا کی جائے اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے الا البلا